وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ضلالة في النار فأوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا لَهُمْ وَلَهُمْ اجر کرین محترم سامعین دین نوجوان ساتھیوں یہ صورت الحدید کی ایک آئے تلاوت کی کی گئی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے حلال مال کو اپنی حلال آمدنی کو خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کرنا اور غریب حاجت مند محتاج پریشان حال لوگوں کی مدد کرنا یہ اسلام میں بہت ہی اونچا مقام اس کا ہے خصوصاً ماہ رمضان میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ائی اس صدقت افضل سب سے بہترین صدقہ اور خیرات کون ہے تو آپ نے شات نمایا صدقۃ رمضان ماہ رمضان میں صدقہ کرنا سب سے اعلیٰ درجہ رکھتا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے قرآن و حدیث میں شریعت کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا اپنی جائیداد یا اپنی پراپرٹی یا اپنی آمدنی کا کچھ حصہ وقف کر دینا کہ اس سے مسلمان فائدہ اٹھاتے رہیں اس کا بڑا عجر و ثواب بیان کیا گیا ہے اللہ رب العالمین نے, نے تلاوت کیا اس میں یہی بیان فرمایا اندقین یقیناً صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں جو ہیں اللہ رب العالمین نے فرماتے ہیں وہ اکرد اللہ کاروبار اور جو مسلمان اللہ تعالیٰ کو قرض ہسنا دیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنا حلال مال خرچ کرتے ہیں یوگا اللہ فرماتے ہیں یوگا آفو انہوں نے جتنا خرچ کیا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کے راہ میں دیا ہے اس کا اجر و سواب انہیں بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کر کے دیا جائے گا اس قدر اللہ رب العالمین صد کا خیرات اور وقف کے عجر و سواب کو بڑھا دیتے ہیں کہ سنن تنمیدی کی ربائت نبی علیہ السلام نے ساتھ رمائیہ ایک انسان اگر ایک درہم اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں یہ ہے صدقہ خیرات کا مقام پھر یو ربی کما یو ربی اس ایک درہم صدقے کو جس دل سے مسلمان اللہ تعالیٰ کے راہ میں دیا اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لے کر کے جس طرح سے تم میں سے کوئی انسان اپنے بکری کے بچے کی پرورش کرتا ہے بڑا کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اس مومن کے ایک درہم صدقے صدقے کے ایک درہم کو لے کر کے بڑھاتا رہتا ہے اس قدر اس کو اللہ تعالی بہا دیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن مرد مومن کے سامنے جب اس کے ایک دن ہم کے صدقے کا سواب پیش کیا جائے گا تو احد سے بھاری ہوگا وہ میرے بھائیو اللہ رب العالمین کے یہاں خرچ کرنا یو باف ان کے عجر و سواب کو بے انتہا بہا دیا جاتا ہے والر ان کریب اور اس کے علاوہ بھی ان کے لیے بڑا ہی عزت والا اور بہت ہی زیادہ مکان مرتبے کا دوسرا اجر بدلا بھی ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اہمیت اور امر ہو جب بھی ایک انسان کو جب بھی کوئی انسان مر جاتا ہے ان قطع ان ہو اس کا امر اور اس کی نیکیاں روک دی جاتی ہیں آپ نے جتنی نماز زندگی میں پڑھی ہے آپ نے جتنا حج کیا جتنے رمضان کا روزہ رکھا موت کے بعد بس نوٹ کر دیا جاتا ہے اب اس میں نہ گھٹایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے اب آپ کی نماز رک گئی اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ کا روزہ رک گیا حج عمرہ رک گیا اب کوئی نیکی آپ نہیں کر سکتے چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت دے دیا لیکن آپ رشاط رواتے ہیں اللہ بےدا فلاس لیکن ایک مرد مومن کے مر جانے کے بعد بھی وہ قبر میں چلا بھی جاتا ہے تو تین چیز تین نیکیوں کا و سراب برابر اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے وہ تین آمال کیا ہیں نمبر ایک آپ وشاس میں سدا جاریہ تن جاریہ ایک مسلمان نے اگر کوئی صدق جاریہ کر دیا ہے تو آدمی تو قبر میں چلا جاتا ہے لیکن صدق جاریہ کا جو ثواب برابر اس کو ملتا رہتا ہے نمبر دو اولم تفاؤ آدمی ایسا علم چھوڑ کر کے گیا جس سے, دنیا سے جا چکا ہے. اس کے سارے امال روک دیے گئے ہیں لیکن علم نہ جس علم سے لوگ جانے کے بعد فائدہ اٹھا رہے ہیں اس, اس کا سواب برابر مرنے والے کو ملتا رہے گا نمبر تین جو بڑی ہیں اللہ جس کی بہت ہی زیادہ آج کمی ہے اولاد ان سال ہوں ید او رہ تیسرا تیسری چیز مرنے کے بعد بھی جس کا جو سوال ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیا بیٹے اور بیٹیوں کو صحیح تعلیم دی ان کی اچھی تربیت کیا اب یہ نیٹ اولاد انسان کی انسان مر بھی جاتا ہے اس کی نیٹ اولاد اس کے حق میں دعائیں کرتی ہے تو برابر اس کو ادر و سوال ملتا رہتا ہے رحمت اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں ابرا رضی اللہ تاران ہو سے ایک مرد مومن کو میرے بھائیوں آپ دنیا کے لیے تو اپنی اولاد کو بہت کچھ تیار کرتے ہیں لیکن ہر آدمی اپنے گریبا میں منہ ڈال کر کے جھا کر کے دیکھے کہ مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کے کام آنے کے لائق ہے یا کہ نہیں ہے جو ہفتے میں ایک مرتبہ جنے کو نماز پڑھنے کے لیے آئے گی ایسی اولاد کو چھوڑ کر کے, کے کیا فائدہ ہوا جو رمضان سال بھر میں صرف ایک مہتمام مسجد کے قریب اولاد آئے اس اولاد کی چھوڑ کے جانے سے کیا فائدہ ہوا کمال تو یہ ہے کامیابی یہ ہے کہ آپ ایسی اولاد چھوڑ کر کے جائیں کہ آپ کی جنازہ پڑھنے کے لائق ہو پچوکتا نماز کی پابندی کر رہی ہو اور پچوکتا نماز کی پابندی کر رہی ہے اور نماز کی پن نماز پڑھے گی اور دعا مارے گی رب رقبات دیا وی یوم یقوم الحساب اے اللہ میری مغفرت کر دے اور میرے ماں باپ کی مغفرت کر دے اللہ تعالیٰ جہنم کے قیامت کے دن جہنم سے مجھ کو بچا اور میرے ماں باپ کو بچا یہ اولاد جو برابر نماز کی پابندی کرتی ہے اور جو صحیح تربیت اس کی آپ نے کی ہے آپ نے انسان مر بھی جاتا ہے تو نیک اولاد جو دعائیں کرتی ہے مرنے کے بعد بھی آدمی کو دعاؤں کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے لیکن ایک انسان ایسی اولاد چھوڑا نہ روزے کی نہ نماز کی نہ دین کی نہ شریعت کی تربیت نہیں کیا مر جانے کے بعد ایک متبادہ تیزا کرا دیا ایک مرتبہ چالیسواں کرا دیا اور منا لیا اس سے کوئی ادر و سوال ماں باپ کو تو نہیں پہنچا ہاں لوگوں کو بریانی اور روٹی بوٹی ضرور مل جایا کرتی ہے میرے بھائیو یاد رکھو آپ نے ساتھ نمایا ارد ان سال ہونے تیسری چیز انسان کو خود مرنے کے بعد فائدہ پہنچاتی ہے وہ اولاد جو نیک و صالح ہو باق کے مر... ماں باپ کے مر جانے کے بعد اولاد کی دعاؤں سے پہنچتا رہتا ہے۔ اسی لیے لے لو اور, اور جنت میں جائے گا جب اپنے حساب سے وہ سمجھے گا کہ ہماری یہ جنت ہے وہاں چہرنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے یہ تمہاری جنت نہیں ہے تمہاری جنت اس سے کئی زیادہ لی। جائزہ اور جنت کے اس آلہ درجے اور مقام کو دیکھتا ہے تو اسے بڑی ہوتی ہے کہ اتحال ہم نے اتنی نیکیاں نہیں کیا تھا کہ کی مجھے جنت کا یہ اعلیٰ مقام دیا جائے ہماری نیکیاں جو تھی اس حساب سے جہاں میں پہلے رکا اور رکا ہوا تھا وہی میری جنت ہونی چاہیے لیکن اتنا آلہ مقام اتنا آلہ درجہ اتنی اونچی درجے کی جنت مجھے کس عمل کی بنا پر مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ روائیں گے بات اصل یہ ہے تیری اپنی نیکیوں کی بنا پر جنت کا وہی مقام تھا جہاں تو پہلے چہرا ہوا تھا لیکن اتنا آنا مقام اور اتنا اونچا درجے اتنے اونچے درجے کی جنت تجھے مل رہی ہے یہ تیرے اپنے عمل کے ذریعے نہیں بے استغفاری ولدی کا لکا، تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد جو سال تھی زندگی میں جو اس نے دعائیں کی تھی اس کی دعاؤں کے بر پس یہ مقام تجھے حاصل ہوا ہے میرے بھائیو اور کو صحیح تعلیم تربیت دو تاکہ مرنے کے بعد تمہاری اور تمہارے کام آئے بہرحال نبی سامنے ساتھ یہ ایک تین چیزیں جس میں سب سے پہلی چیز ہے میرے تم جاریا سب کے جاریا یہ صدقہ خیرات کرنا یہ انسان کے مرنے کے بعد بھی برابر اس کو آج وہ سوال ملتا رہتا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن پاک میں شاخ رواتے ہیں مسلمانوں اللہ تعالیٰ رماتے ہیں اے مسلمانوں جتنی طاقت تمہارے اندر ہے اپنی استطاب میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اللہ اس کے رسول جو کہتے ہیں اس کو سنا کرو اللہ اس کے رسول جو کہتے ہیں اس پر عمل کیا کرو اور جو تمہارے پاس حلال ہے خرچ نہ کیا آپ کا مال وہی ہے جو آپ نے خرچ کیا ہے نبی الحسرات اللہ اللہ کی بکری بیمار ہو گئی تھی بکری دروازے پر نہیں ہے آپ نے پوچھا ایسا کیا ہم نے اپنے لیے نے لیا کو کھلا دیا اور کے لیے رکھ لیا ایسا ایسا نہیں ہے, ساری ہے. ہے. نہیں نہیں. یہ موا تیرا تم نے ضائع کیا ہے یہ سمجھو کھا گئی بےکار گیا دیکھیں یہ موجود میں سا جانتا ہوں. ہے اور جو تم نے اپنے لیے دنیا میں رکھا ہے اس کو کھائے اور بنا اور گتر میں چلا گیا یہ جو تم نے اپنے لیے رکھا ہے یہ کام آنے والا کام آنے والا حصہ ہے اصل کی تو ہے جو تم نے صدقہ کیا اور خَيْرًا <فَكُون> اے اپنے مال کو خرچ کرو اپنے فائدے کے لیے <الْمُفْلِحُون> اور جس شخص نے اپنے مال کو خرچ کر کے اپنے نفس کو بخیلی سے کنجوسی سے جس شخص نے اپنے نفس کو بچا لیا پاک کر لیا انسان جب سب کا اپنے مال کو اسا, اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جائیداد وقف کرے گا تو انسان اسی وقت, وقت وقف کرے گا جب اپنے نفس کو अपने سے پاک کرے کنجوسی سے پاک کر لے اسی कर رب العالمی نے فرمایا وہ میوں کا شوہ نفس ہی یہی کا هم المفلحون <سؤال> صدقہ خیرات کر کے جس شخص نے اپنے نفس کو کنجوسی اور بخیلی سے پاک کر لیا فاولائک هم المفلحون یہی ہے فلاح پانے والے اللہ تعالی ہم سب کو فلاح اور کامیاب کامیابی حاصل کرنے والوں میں شامل کرے اقول قولیھا واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ الحمد للہ حضرت فرماتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلات نے فرمایا نبی رہے سرافلام نے بہت ہی خیرات اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے دینے کی بڑی ربت دلائی ہے آپ نے ساتھ رمایا ان سناتے ہی لوگوں ایک مرد مہین میرے بھائی ہم مرنے کے بعد آپ سے پوچھا گیا سب سے کامیاب انسان کون ہے ایو ناس اکیس یہ سب سے بڑا اتل مند آدمی کون ہے سب سے بڑا ہوشیار تیز پڑا آدمی کون ہے آپ روشا مایا سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے وہ بادل مئر اور ساری کوشش کرتا ہے ان کاموں کے لیے جو مرنے کے بعد اسے کام آنے والی ہیں ہمارے ہاں سب سے ہوشیار کون ہوگا جو مال بچا بچا کے جمع کر لے اور اس سے ہوشیار ہوگا حکومت اکومت کے انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے کسی باہر ملک میں جمع کر دے یہ سب سے بڑا عقل مند سمجھا جائے گا اللہ اگر سنف بنا دے گا محا محبوب ہے سب سے بڑا عقل مند وہ ہے ابل ماں بادل مئو کہ مرنے کے بعد جو چیز فائدہ پہنچانے والی ہے اس کو وہ زیادہ سے زیادہ کرتا ہے مرنے کے بعد آپ کے کیا کام آئیں گے اللہ مر بیوی بچے ہی رہ جائیں گے یہ پراپرٹی آپ کی ہی رہ جائے گی سوائے کسن کا کپڑا چند میل کپڑے کے علاوہ کچھ بھی انسان نہیں لے کر کے جاتا آہا, وہاں کیا کام آئے گا آپ کے بیوی بچے نہیں رہ گئے بڑی فرما تک گئی وہاں سے واپس آ گئی اس کے علاوہ آپ کو کیا ملا آپ نے زندگی بھر جو کچھ کیا تھا سب بات با, کر کے لڑ کر کے جھگڑ کر کے بات کر کے تقسیم کر لیا آپ کو کیا ملا آپ فرماتے ہیں ان نما یڑح کلینا ان مِنَّا من من ہی ہی، انسان کے مر جانے کے بعد ہی جو کچھ اس کو برابر جس کا فائدہ اسے ملتا رہتا ہے مر گیا دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا بچے یتیم ہوئے بیوی بیوہ ہو گئی ساری بڑا بوتی چاہ رسول نے ساتھ رمایا اب اسے اگر کوئی چیز کام آتی ہے مرنے کے بعد بھی سے پہلے نمبر پر میرے بھائی مرنے کے بعد انسان کو جو کچھ فائدہ ملتا ہے جو کچھ اسے ملتا ہے نمبر ایک آپ نے فرمایا وڑ دن سادمن الم ہو شرہ یہ چیزیں سات چیزیں آپ نے بیان کی جو مرنے کے بعد برابر جن کا جو سوال ملتا ہے نمبر ایک علم المہ نشرہ ایک انسان نے علم سیکھا پڑھا اور برابر علم کو لوگوں میں پھیلایا ساری زندگی اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہا وہ چلا بھی جائے گا تو جتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے سب عمل کریں گے ان کو بھی سواب ملے گا اور جس نے بتایا تھا اور سواب ملتا رہے گا نمبر اولاد انسان ور چھوڑ کر کے گیا ہے نمبر دو قرآن پاک خریدا اور کسی گریب ضرورت مند جو بیچارہ چارہ کا شوق رکھتا تھا لیکن خرید نہیں سکتا قرآن خرید کر کے نے اس کو وارث بنا دیا نمبر چار اور مسجدن بنا ہو یا اس نے کوئی مسجد بنائی ہے مسجد بنایا ہے مسجد بنانے والے جا گیا دنیا سے لیکن مسجد سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے برابر مننے والے کو سوال ملتا رہے گا نمبر چار آپ نے ساتھ چوتھی چیز او بیل سبھی لے بنا ہو یا کسی مسافر کوئی مسافر خانہ بنا دیا ہے مسجد بنا کے وقف کر دیا یا مسافر خانہ بنا کے وقف کر دیا تاکہ مسافر لوگ یہاں آ کر کے آباد ہوں اسی طرح سے نبی علیہ السلام شاہ میرے ساتھ رواتے ہیں کہ انسان کو جو سافائنا پہنچتا ہے او سبا کا او سبا کا تن یا صدقہ خیرات جو انسان نے اپنی زندگی میں خرچ کیا ہو تو میرے بھائیوں اولاد ہو نے مسجد بنایا مدرسہ بنایا خیرات کر دیا نمبر سات اور اچرا ہو یا کہیں پانی کا انتظام نہیں تھا لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی تو اس موقع پر وہاں نہر جاری کر دیا یا کنواں کھلا دیا یا لگوا دیا تاکہ لوگوں کو پانی ملتا رہے آج فرمائی یہ چیزیں جو مرنے کے بعد انسان کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے نبی الحسر کا ایک زمانہ وہ ہے کہ مارے بھوک سے پیٹ پر پتھر مجھے رہتے تھے حضرت آئے اپنی زندگی میں جب بھی روٹی بکاتی تھی آنسو رونے لگتی تھی شاہ रोने نے थी کہ امی جان آپ کو کیوں رونا آ جاتا ہے روٹی آنے کے بعد سامنے کہنے لگی نبی ارے سراب شام کا زمانہ یاد آتا ہے اللہ کی کسم میں نبی ارے سراب شام کے ساتھ اتنا سا اتنے سال زندگی گزاری لیکن غریب گربت کا یہ آلم تھا کہ تیر وقت کی روٹی چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی پتا کر کے اللہ کے رسول کو کھلانے کا موقع ہمیں نہیں مل سکا ہے قدر بھی تھی لیکن اس کے باوجود پانی پینے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کون مرد بو ایسا ہے جو اس کنویں کو خریدے اور لوگوں کے لیے وقف کر دے عثمان اللہ و ہو بیچے ہی ہیں جب قرآن آل ہوئے ہمارے پاس بہت سارا مال ہے لیکن تمام اموان میں تمام مانوں میں سب سے زیادہ محبوب مار ہمارے نزی یہ باغ بہ رہا ہے اور ابھی ابھی میں نے سنا ہے اللہ اندمی نے آٹھ نازل کی ہے کہ نندنا جنت نہیں حاصل کر سکتے جب تک ہمارے لیے کی اس باپ کو صدقہ کر بھی اپنے ریزا اپنی خوشنودی کے لیے اپنے محرال مال کو خرچ کرنے گریبوں کو دینے اور ان کی مدد کرنے کی تو فکر سی فرمائے ہم نے جو پریشان کو جو اللہ ان کے کو کو ادا جو اللہ اللہ سارے مسلمان ہیں مصیبتوں میں گر گئے ہیں اللہ تعالیٰ کو دور کر دے ان کی پریشانیاں ختم کر دے اور اللہ رب العالمین حد سے رکھے الحماع ہم نے جو کسی بھی حال سے دنیا میں کہیں ہمارا کوئی مسلمان على اكبر